الباب التاسع والتسعون ومئتان باب كراهه المشي في نعله واحده او خف واحد لغير عذر وكراهه لبس النعل والخف قائما لغير عذر بغير عذر كایک ہی جوتا یا ایک ہی موزا پہن کر چلنے اور کھڑے کھڑے جوتا اور موزہ پہننے کی کراہت کا بیان وفی روای اولی میں جميعا متفق متفقن حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے چاہیے کہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں ہی اتار دے اور ایک روایت میں ہے یا دونوں پیروں کو ننگا کر لے بخاري ومسلم وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نع لأحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها رواه مسلم حضرت أبو هريرة رضي الله عنه هيسي روايته میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو دوسرے یعنی صرف ایک جوتے میں نہ چلے یہاں تک کہ وہ اس کی مرمت کر لے مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعل الرجل رواه ابو داود حسن حضرت جاب عنہوں سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے اسے ابو داود نے حسن سند سے روایت کیا ہے